لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم تحقیق ہم نے تم پر ایک کتاب اتاری جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم فلا تاکلو تمہیں عقل کی ربی نصیب نہیں کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے آپ پہ غور کرتے کہ ہمارے بارے میں کہاں تذکرہ موجود ممکن ہے ہمارے گناہوں کا تذکرہ ہو کسی کی نیکیوں کا تذکرہ اتنی عمر گزرتی گئی کبھی ہم نے قرآن میں وہ آیت ڈھونڈی جو ہمارے بارے میں ہے نہیں قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیقی نہیں ہوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی دن ایسا گیا کہ ہم صبح اس نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ قرآن کے آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں دکھا دیجیے قرآن مید نے تو صاف کہہ دیا کم لقد ان دل کم کتاب رکم تحقیق ہم نے تم پر کتاب اتاری سی ہز رکم اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے افلاتا کی تم کیوں نہیں سوچتے عقل کیوں نہیں رکھتے تم غور کرو تمہیں اپنی حقیقت نظر آ جائے گی اس کتاب کے آئینے میں تو کوئی آیت ہے کبھی ہم نے ڈھونڈی نہیں ایک آیت ہے جو مجھے اپنے بارے میں بالکل فٹ نظر آتی ہے بہت عرصے سے میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے بالکل توفی سب فٹ نظر آتی ہے آپ کو سنا دوں بھائی اللہ اللہ تعالیٰ شال سرماتے ہیں ایک غلام کے بارے میں خیر اور اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ایک غلام کی جو مملوک ہے مگر اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے جدھر بھی کہیں جاتا ہے کوئی خیر کا معاملہ نہیں کر کے آتا ہم اپنے اوپر غور کریں ممکن ہے ہمیں اس میں اپنی تصویر نظر آئے نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے آتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں سوچتے ہیں اینا ما ہو لا یعطی خیر قرآن کھول کے تلاوت کرتے ہیں آیتوں کی سمجھ نہیں آتی اللہ سے ہم کلامی کی توفیق نہیں ہوتی ائی نماز وجہ ہو لائے بھی خیر چوبیس گھنٹے گزار دیتے ہیں من میں جھاگ کے دیکھنے کی توفیک نصیب نہیں ہوتی آئی نما یو وجی ہو لایا کوئی نے کمل بھی کر لیا تو ریا کاری سے اسے جایا کر بیٹھتے ہیں ما لایا مالک سے بوجھ بنے ہوئے ہیں کھانے میں سب سے آگے نعمتیں لینے میں سب سے آگے عزتیں پانے میں سب سے آگے واہ واہ میں سب سے آگے لیکن جب مالک کی بندگی کا وقت آتا ہے مالک کو بھول جاتے ہیں نمازوں میں بھی ہمیں زیر کے خیال آتے رہتے ہیں وہ وکلا مولا وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سنفرو لکم اے انسانوں اور جنوں میں سے میرے نا فرمانو تم میری زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہو ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے پارغ کر رہے ہیں ہم تمہاری خبر لیں گے تم سے حساب لیں گے تم نے ہمارے پاس آنا ہے نفرو لکم ایسا کل میری زمین پہ بوجھ بننے والوں ہم تم سے حساب لیں گے بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے مالک پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں ایک نوکر جو کھانے میں آگے پہننے میں آگے کاموں میں آگے لیکن مالک کام کہے تو کام کوئی نہ کر سکے وہ مالک پہ بوجھ ہوتا ہے فرمایا وغیرہ مثلاً مملو کلائک درولا شعی و حو اکلام لیر آج وقت ہے ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلنے کے عہد کر لیں اے مولا آج تک ہم جو نا فرمانیاں کرتے رہے آج سچی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں پروردگار بڑے کریم اور رحیم ہیں چنانچہ ایک اور آیت ہے جو امید دلاتی ہے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں نبی عبادی انی الرحیم میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی غفور اور بڑا رحیم ہوں اگر اپنی زندگی میں گناہوں کا احساس کر لیں گے اور میرے در پہ چل کر آ جائیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اپنی رحمت سے ان کے دامن بھر دوں گا اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ رحمت اور مقررت کا معاملہ ہو